اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سمات فرما ہوں گے جزاكم اللہ خیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حاشمت تاری دامت برکات ہوں عالیہ کی بارگاہی بھی سلامت کرتا ہوں اور انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے تکلیف میں بھی مبتلا ہوئے لیکن کیا, کیا جائے نہ یہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا نہ کامران بھائی کا وائس بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی جس کی بنا پر ہم اسلامی بھائی محروم رہے آپ کے اتنے پیارے پیارے بیان کے امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس حضر کو قبول فرمائیں گے اور اللہ نے چاہا تو مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیان کا سلسلہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کی ترکیب ہم بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین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 الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلالك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد معد الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم صلاة وصلام عليك يا سیدی يا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے پہفے نچاور کرنا بڑی سا عادت کی بات ہے سنانچ بے شمار احادیث مبارکہ اس کی فضیلت پر ڈال ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام پڑھنے سے متعلق ترغیب ارشاد فرمائی صحابہ کرام اصلاف علم اردوان اجمعین کا بھی یہ طریقہ اور وطیرہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ صلاط و السلام پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے تو آئیے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں درود و سلام سے متعلق گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں عاشق و بھر لو دام نے دل کو میں احادیث رسول لایا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک وطلا شانح کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ذکر مصطفیٰ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور یاد رکھیں کہ درود پاک پڑنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا درود پر بیجنا یہ نبی پاک علیہ و وسلام پر رحمت بھیجنا ہے ہمارا درود پڑنا نبی پاک علیہ السلام سے رحمت لوٹنا ہے سرکار سے رحمتیں حاصل کرنا ہے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعلیٰ جل و نہ کی تعریف تف... کرنا سنا کرنا حمد و ثنا بیان کرنا یہ مخلوق کی سن مخلوق میں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں صحابہ بھی ہیں احمد المسلمین بھی ہیں سارے کے سارے اپنی توفیق اور کے مطابق جو ہیں رب کائنات غلّہ شانحو کی تعریف ہم دو ثناء بیان کرتے ہیں تو رب کی تعریف کرنا یہ مخلوق کی سنت ہے اور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ مخلوق کی بھی سنت ہے اور یہ خالق کی بھی سنت ہے یہ لوگوں کی بھی سنت ہے خالق کائنات کی بھی سنت ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو رب تبارک و تعلا نے اپنے محبوب وسل تعلی علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی کہ اپنی ساری خدائی کو جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلاط والسلام کا محتاج بنایا اور آمت المسلمین سے ایمان والوں سے یہ فرما دیا ولاؤ ان نہ جا او کا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ پھر قرآن پاک میں درود پاک کے متعلق بھی فرما دیا احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرما دیا اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے متعلق قرآن پاک کی بے شمار آیات مقدسہ بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے آداب اللہ تعالی نے سکھائے نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے آداب رب پاک نے سکھائے نبی پاک علیہ السلات و سلام کے در کی حاضری یہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہے میرے پیارے بھائیو رب چاہتا ہی یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ مصطفیٰ کری سیدم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شانتا فرمائی خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ کہ رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو رب پاک اپنے محبوب سے تقسیم کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے دینے والا ہے محبوب علیہ السلام ہر شہ کو تقسیم کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کے رام علیہمردوان اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شاہ کی ساری رحمتیں جو ہیں وہ وہیں پر نازل ہوتی ہیں تو سرکار کے مدینہ پاک میں ہیں تو اس لحاظ سے مدینہ پاک روزہ مبارکہ جو ہے وہ مکے سے افضل ہوا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو ذکر مصطفیٰ کرنا یہ رب کی منشا بھی ہے اللہ کو مقصود بھی ہے اور اگر ہم سید سیدی امام اہل سنت عظیم المرتب عظیم المرتبت پروانہ دین و ملت سید امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے اوراق جو ہے وہ دیکھیں ان کا مطالعہ کریں سید امام اہل سنت کی ساری زندگی کا مطالعہ تو درکنار کسی ایک پہلو پر بھی اگر ہم نظر کرنے کی کوشش کر لیں تو پتہ یہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اس اپنے بندے مردے کلندر سید امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شان عطا فرمائی اور وہ توفیق عطا فرمائی کہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ان کی وہ اسی بات پر گزری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جو ہیں جو لوگ بے علمی کی نسبت دے دیتے ہیں یا سرکار علیہ السلّت سلام کی شان کو گٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی طرف جو ہے ان معاملات کو منسوب کرتے ہیں جو شان رسالت کی منافی ہے تو ان کا کلا کما کیا جائے اور پھر یہ خنجر اعلی حضرت یہ ایک نکلی ہے ماشاءاللہ اللہ تو یہ خنجر اعلی حضرت جو ہے کلم اعلی حضرت جو ہے وہ جنبش میں آ گیا سید امام اہل سنت عظیم المرتب عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ جہاد فرمایا زبانی جہاد فرمایا کلمی جہاد فرمایا اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے کابش کرتے رہے آپ بڑے بڑے علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں ماشاء اللہ امید ہے مفتی صاحب بھی سن رہے ہوں گے دیگر اہل علم حضرات جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میری اس بات کی وہ تائید کریں گے کہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کی کتابیں آج علوم دین حاصل کرنے والے طلبہ پڑھتے ہیں لیکن بعض کتابوں میں صاحب نظر آ جاتا ہے جو ہمارے اساتذہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ سے جو ہے یہ صاحب ہو گیا وہ کوئی ایک دو غلطی ان سے مطلب ہو گئی اور اس سے متعلق انہوں نے بتا دیا لیکن سیدی امام آہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کلام کو دیکھیں آپ کی کتابوں کو دیکھیں تصنیفات و تعریفات کو دیکھیں سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کا معاملہ اور مطالعہ کر لیں آج امام اہل سنت ردی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے پردہ فرمائے غریباً چھتر سال ہو گئے ہیں خود حساب ہی لگا لیں یہ دو ہزار سات ہے انیس سو اکیس میں وشال ہوا شاید اتنا عرصہ ہو گیا ہے آ آج تک آپ کی کسی رسالے میں آج تک آپ کے کسی فتویٰ میں آج تک آپ کی کسی تصنیف میں آج تک آپ کی کسی تعلیف میں آج تک آپ کے کسی بیان میں کوئی جو ہے وہ صاحب نظر نہیں آیا اور وجہ اس کی یہ ہے وجہ یہی ہے کہ جس ذات کی ساری زندگی جو ہے وہ اس لیے وقف ہو گئی ہو کہ نبی پاک علیہ سلاط و السلام کی عزت پر جو ہے وہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کا کلا کما کرنا ہے تو پھر رب پاک نے ہر خطا سے ان کو محفوظ فرما دیا اللہ رب العزت نے ان کو ہر خطا سے محفوظ فرما دیا نہ قلم کے ذریعے ان سے خطا ہوئی ہے نہ ہی ان کے زبان کے ذریعے خطا ہوئی ہے نہ ہی فتوے کے طور پر جو ہے وہ خطا ہوئی ہے نہ کسی اور طور پر جو ہے وہ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت ربی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فکہ کو یہ کہتے سنا گیا ہے آن دا ریکارڈ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کہ جن کا اگر نام لیا جائے تو نگاہیں اگر سے جھک جاتی ہے دل ادب سے کام اٹھتا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں ساری زندگی گزر گئی ہے ہماری کہ ہم دین پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں لیکن جب سے ہم نے سیدی امام سنت عظیم المرطب عظیم المرطبت پروانہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پڑھا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایسے سمندر کے سامنے ہیں کہ جس سمندر کے بیچ میں ابھی ہم گئے نہیں بلکہ کنارے پر سیپیاں تلاش کر رہے ہیں کنارے پر اٹھا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا سمندر جو ہے علوم کا یہ سیدی امام سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا جو ہے وہ اثاثہ ہے اللہ تعالی نے یہ شانتا فرمائی کہ آپ اپنی مبارک زندگی میں وہ کام کر گئے کہ جو ایک عالمگیر تحریک نے جو ہے وہ کرنا تھا اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں جو تصنیفات ارشاد فرمائیں تالیفات فرمائیں دیگر معاملات فرمائے اہل حضرات نے جب آج حساب لگایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب ہم سیدی امام احل سنت کی 65 زالہ زندگی کے حساب کو جوڑے اور آپ کے مطلب جو ہے جتنی تصنیفات ہیں ان کو جب ہم دیکھیں تو ہم اس بات کو اس بات پر جو ہے پہنچ جاتے ہیں یہ نتیجہ نکالنے پر ہم جو ہے وہ مطلب مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہر پانچ گھنٹے میں سیدی امام احل سنت نے ایک کتاب جو ہے اس امت کو عطا فرمائی ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا کوئی ایک عالم دین یا مفتی یا مجد ہر پانچ گھنٹے بعد کتاب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ کرامت عطا ہوئی ہے سیدی امام اہل سنت کی یہ کرامت ہے کہ آپ کے لیے وقت میں اللہ تعالی نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ گویا ہر پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک کتاب جو ہے وہ دے رہے ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اگرچہ کل سے علماء کرام سیدی امام سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو بات کچھ آگے بڑھانے سے قبل جو ہے میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ افغان نسل کے ایک خوشحال اور متمول گرانے میں بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے چودہ زون اٹھارہ سو چھپن کو والد گرامی حضرت استاد العلماء قبلہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضور سیدی رضا علی خاں رحمت اللہ علیہ ہیں جو اپنے وقت کے ولیے کامل بھی ہیں اور مفتی وقت بھی ہیں اور مرجع خلائق بھی تھے اور خدا داد صلاحیتوں نے سیدی امام سنت عظیم المرتب عظیم المرتبت دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام عطا فرمایا وہ اللہ تعالی نے صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ تیرہ سال دس ماہ اور چودہ دن کے ہیں کہ جب آپ نے پہلا فتوا دیا ہے اور تب سے جو ہے وہ افطا نبیسی کا کام شروع کیا اور مرتے دم تک جو ہے وہ فتوا دیتے رہے ہیں فتوا لکھتے رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں تیرہ سال دس ماہ چودہ دن آپ مجھے بتائیے یہ کون سی عمر ہے اس عمر میں تو ہمارے بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں یا آج کل کیا نہیں ہو رہا ہوتا اگر اہل علم کے بھی اولاد ہوتی ہے تو اس عمر میں جو ہے ان کے بچے بھی قرآن پاک یا تو حفظ کر کے ابھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں یا ابھی حفظ قرآن کے بعد کسی جامعہ میں داخلہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن رب پاک نے سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو وہ علو عطا فرمائے اور وہ خدا داد صلاحیت ان کو ملی کہ تیرہ سال دس ماہ اور چودہ دن کے ہیں اور ایک آپ کے پاس سوال آ گیا سوال کیا تھا کہ اگر کسی اور, آ, کسی عورت کا دودھ جو ہے وہ کسی بچے کے ناک کے ذریعے اس کے جوف یعنی میدے میں پہنچ جائے تو کیا رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ نے اسی مسئلے کو ثابت فرمایا یہ پہلا فتویٰ تھا اور اس کے بعد آپ کے فتوا کی جو ہے وہ دھوم مچی لوگ دور دور سے جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مکتب آ کر فیز حاصل کیا کرتے تھے استا کا کام آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا چنانچہ اس دور کی ایک مشہور بات ہے کہ رام پور کا ایک نواب تھا اس کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو گیا اس نے حضرت استاد العلماء قبلہ ارشاد حسین مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس مسئلے کو مطلب پوچھا اور انہوں نے تحریری جواب دیا یعنی فتوا دیا مسئلہ کسی اہم نوعیت کا ہوگا تو انہوں نے رامپور کے نواب نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ مطلب فلا فلا فلا فلا مفتیانے کے رام جو ہے ان کی تصدیق بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ کروا لو اور تصدیق کروانے کے علاوہ جو ہے وہ تم ایسا کرو کے کہ بریلی بھی چلے جانا اور وہاں پر حضرت استاد العلماء قبلہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہوں گے ان سے جو ہے وہ آ, ان سے بھی جا کر جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ کروا لینا چنا آپ کا وہ جو خادم تھا رام پور کا تو انہوں نے جو ہے وہ آ, مختلف جو ہے وہ علماء کے رام کے پاس جانا شروع کر دیا یاد رکھیں میرے پیارے بھائیو حضرت علامہ ارشاد حسین مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی آ, شخصیت نہیں تھے ان کا فتوا اور ان کی علمیت کا جو ہے جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا اور چنانچہ بہت بڑا نام تھا آپ کا ماشاءاللہ اللہ لوگ جن جن مفتی کے پاس یہ فتوا جاتا تو وہ آپ کا جب فتویٰ دیکھتے تو تصدیق بھی فرما دیتے کہ حضرت نے جو ہے وہ صحیح لکھا ہے چنا وہی شخص جب مختلف علماء کرام مفتیان کی رام سے جو ہے وہ تصدیق کراتا کراتا بریلی پہنچا حضرت قبلہ مفتی نکی علی خاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور والا یہ رام پور کے نواب نے فتویٰ دیجا ہے حضرت سیدنا ارشاد حسین مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا ہے درجنوں مفتی نے کرام نے اس پر جو ہے وہ تصدیق بھی کر دی ہے آپ بھی تصدیق فرما دے تو میں واپس چلا جاؤں آپ نے فرمایا کہ اندر کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں جا کر ان سے تصدیق کرا لو سنا اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا شہرا سن کر آیا ہوں خاص طور پر رامپور کے نواب نے بھی آپ ہی کا نام لیا تھا تو فرمایا مفتی نکی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ہم نے کہا نا کہ آج کل فتوا اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہی وہ دے رہے ہیں ان سے جا کر جو ہے وہ فتوا جو ہے وہ لے لو سنا وہ اندر گیا اندر جا کر آنکھیں پھاڑ کے شاید دیکھ رہا ہوگا اسے اندر کوئی بظاہر مفتی نظر نہیں آیا فورن واپس آیا اور حضرت مفتی نکی علی خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے حضور والا اندر تو کوئی مفتی نہیں ہے ارشاد فرمایا تو پھر اندر تم نے کیا دیکھا کہنے لگا حضور والا اندر تو تیرہ چودہ برس کا ایک بچہ بیٹھا ہے فرمایا کہ حضرت وہی تو مفتی ہے انہی کے پاس جاؤ انہی کو تو بولو کہ یہ ہے اس کو پڑھے تصدیق کر رہی ہے تصدیق کریں جو کرنا ہے کریں وہی مفتی ہے جا کر ان سے تصدیق کرا لو چنانچہ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا اندر چلا گیا جا کر سیدی امام سنت مجدد دین و ملت شمع رسالت سیدی آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب ارشاد حسین مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ دیا تو آپ نے فتوی کو پڑھا تو وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا اللہ اکبر وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا سیدی امام علیہ سنت نے اس کے خلاف ہے وہ فتوا لکھ دیا فتوے کے خلاف سے میری مراد ہے کہ جو جواب انہوں نے دیا اس کے برعکس جو صحیح جواب تھا وہ سیدی امام آہل سنت نے جو ہے مطلب وہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آئے اور مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سے آ کر جو ہے وہ عرض کی حضور والا میں نے یہ فتویٰ لکھا ہے آپ پڑھ لیں تصدیق فرما دیں وہ والد گرامی نے بھی فتویٰ پڑھا اور تصدیق فرما اب یہ دو مفت... اب, جو... اب یہ جو ہے وہ دو فتوی ہو گئے ایک فتوا تو ارشاد حسین مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا جس پر درجنوں کی رام کے جو ہیں وہ تصدیق بھی ہے اور دوسرا فتوا وہ تھا کہ جو سیدی امام علیہ سنت نے دیا تھا اور اس کی تصدیق آپ کے والد جی گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی سوال ایک ہے جواب اس کے دو ہیں اب یہی دونوں فتوے لے کر جب وہ خادم دوبارہ رامپور کے نواب کے پاس گیا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ میں اس کو مانوں یا اس کو مانوں کروں تو کیا کروں فوراً ارشاد حسین مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بارگاہ میں گیا یا ان کو جو ہے قدم رنجا فرمانے کے بارے میں جو ہے وہ پیغام بھجوایا ارشاد مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ حق دو انسان تھے جب انہوں نے اپنا فتویٰ بھی پڑھا اور سیدی امام اہل سنت کا فتویٰ بھی پڑھا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حق وہی ہے کہ جو ارشاد حسین جو سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے وہی صحیح فتویٰ ہے اصل میں مجھ سے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے اور مجھ سے یہ فتوا صحیح جس کا جواب صحیح نہیں لکھا گیا مجھ سے صاحب ہو گیا ہے تو رام پور کے نواب نے کہا حضور والا چلے اگر آپ سے صحب ہو بھی گیا تھا تو جو درجنوں مفتیانے کی رام نے آپ کے فتوے پر تصدیق کی ہے ان کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا حضرت انہوں نے میرا فتویٰ نہیں پڑا ہوگا میرے نام کی شہرت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے تصدیق کر دی ہوگی اللہ اکبر تو آپ اندازہ کر لیں میرے پیارے بھائیوں کہ رب پاک نے سیدی امام سنت کو کیا علوم خدا کی قسم جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں جس اللہ کے ولی کی نظر جو ہے چودہ برس کے عالم میں یہ ہو تو بتائیے وَلَلْ خیرٌ مِن صدقہ ان کو کیا نہ ملا ہوگا نبی پاک علیہ سلام کے صدقے جو ہے جب ساری زندگی ان کے جو ہے وہ, اور دین کے جو ہے وہ مطلب کاموں میں گزر گئی ہے تو جیسے جیسے مقدس زندگی کے اور بڑھتے چلے گئے جیسے جیسے آپ دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سرشار ہوتے چلے گئے جیسے جیسے آپ اپنے دینی کاموں کو بڑھاتے چلے گئے تو رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی کتنا ہوگا اللہ تعالی نے کتنی بزرگی جو ہے کو اتا فرمادی ہوگی آپ حیران ہوں گے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا شان عطا فرمائی اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا کیونکہ ذرا اس کو سمجھنا پڑتا ہے مولانا محمد حسین صاحب فقری نظامی چشتی میرٹھی یہ فرماتے ہیں یہ واقعہ جو ہے سیدی ملک العلما محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی شوہر آفاظ تسنیم حیات اعلیٰ حضرت میں بھی لکھا ہے دیگر متعدد سیرت اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو ملے گا آپ سنیں ذرا اس واقعے کو دل کے کانوں کے ساتھ حضرت مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرٹ سے بریلی گیا معلوم ہوا کہ سید امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے حضرت سے ملنے اور باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے اسی وجہ سے شہر سے باہر ایک کوٹھی میں مقیم ہیں اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت جو ہے وہ بھی نہیں تھی تو فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھ سے لوگ واقف تھے کہ میں سید امام علیہ سنت کا اتنا خدمت دار ہوں اور الحمدللہ ان کی بارگاہ میں میری جو ہے وہ رسائی بھی ہے تو انہوں نے چند لوگوں کا جن کو پتا تھا کہ سید امام علیہ سنت کس جگہ پر ہیں تو پتا بتا دیا تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کوٹھی کا دروازہ بند ہے دستک دینے پر ایک صاحب آئے میرا نام پوچھا اندر اطلاع دی سید امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اجازت ملی ہوگی تب آ کر دروازہ کھولا تو محمد حسین صاحب میٹھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافی بڑا مکان ہے اور صرف دو آدمی ہے نماز مغرب پڑھ کر سب پہنچے ہیں اور مفتی اعظم سیدی مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ کا فروز ہیں ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھے اور سید امام علیہ سنت ایک پلنگ پر فرما تھے سناچ صدر الشریعہ سیدی مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدی مولانا مصطفی رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ پھر حضرت مولانا حشمت علی صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور صاحب یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ہیں وہ پلنگ کے پاس جو کرسیاں تھی اس پر بیٹھ گئے تو کل یہ چار یا پانچ آدمی ہو گئے ٹھیک ہے ایک تو سیدی مفتی اعظم ہند دوسرے مفتی امجد علی اعظمی صاحب تیسرے جو ہیں مولانا مفتی حجمت علی صاحب بریلوی اور ایک اور صاحب اور تیسرے یہ پانچویں محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ علیہم اجمائین تو اب یہ کرسیوں پر بیٹھ گئے سید امام علیہ سنت رحمتہ اللہ علیہ جن کی طبیعت اتنی ناساز تھی جن کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ شہر سے باہر ایک مضافاتی علاقے میں کوٹھی میں مقیم تھے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا نقل و حرکت نہیں کرنی ایک ہی جگہ کچھ ایام گزارے تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے شفا کا ذریعہ بن جائے وسیلہ بن جائے شفا ہو جائے چنانچے اس عالم میں محمد حسین مرٹھی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدی جب پلنگ پر تشریف فرما ہے جلوہ فروز ہیں تو اپنے تکیے کے نیچے سے جو ہے ایک گٹھی اٹھائی خطوط کی اور بہت سارے خطوط اس میں تھے تو وہ مطلب ان کو گنا اور گننے کے بعد جو ہے وہ سیدی مفتی امجد علی آزم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کو دی اور فرمایا کہ جو ہے حیین کو کھولیے اور ان کو پڑھ کر سنائیے یہ سارے خطوط آج کی ڈاک میں مجھے ملے ہیں تو مفتی امجد علی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک خط میں کئی کئی اوراق تھے اور متعدد مسائل پوچھے گئے تھے سمجھیے کہ بہت زیادہ سوالات کا سلسلہ تھا جو کہ سیدی امام احل سنت رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اور یہ صرف ایک دن کی ڈاک تھی سنا چی جب ایک لفافہ کھولا جس میں کئی ورق اور چند سوال تھے وہ سب سنائے تو سیدی امام آہل سنت رحمت اللہ پہلے سوال کے جواب میں ایک فکرا ارشاد فرما دیا وہ فکرہ لکھ کر جو لکھ رہے تھے مفتی امجد آزمی صاحب جب وہ اپنے ایک سوال جو انہوں نے کیا تھا اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اب وہ لکھ کر کیا کہتے تھے جی کہتے تھے کہ حضور تو سید امام علیہ سنت جو ہے وہ سمجھ آتے کہ اب مزید جملہ لکھوانا ہے تو وہیں سے پھر مزید جملہ اسی سوال کے جواب میں سید امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ لکھوا دیتے اب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ دوسرے صاحب نے حضور کہنے کے درمیان یعنی جب تک مفتی امجد علی اعظم صاحب حضور کہتے ان کے درمیان اپنا خط سنانا شروع کر دیا اور سید امام آل سنت نے ان کا خط سنا اور ان کو بھی ایک جملہ کہہ دیا اب ادھر سے مفتی امجد اعظمی صاحب حضور کہتے ان کے اس سوال کا جواب وہاں سے آگے سیدی امام علی سنت لکھوا دیتے ادھر سے دوسرے صاحب نے جو سوال کیا تھا ان کو جواب کا ایک جملہ ان کو لکھوا دیتے اب وہ بھی حضور کہنے لگے دونوں کی حضور کہنے میں جتنا وقت بچتا تھا اب تیسرے شخص نے جو ہے وہ ایک اور خط کو کھول لیا اور وہ بھی خط پڑھ کر سنانا شروع کر دیا اور دونوں کے حضور کہنے کی دیر میں سید امام جو ہے وہ تیسرے سوال کا جو ہے وہ بھی جواب کا ایک جملہ فرما دیا کرتے اب پہلے فرماتے حضور آلہ حضرت اسی سوال کے جواب کو وہیں سے کانٹینیو کر دیتے دوسرا کہتا حضور سیدی امام اہل سندج وہیں سے اس کا جواب دے دیتے دوسرا کہتا حضور آلہ حضرت وہیں سے اس کا جواب کو آگے بڑھا دیتے حضرت مولانا محمد حسین میرٹی کہتے ہیں کہ میرے کو دیکھ کر حقیقتا پس آ گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ تینوں کے مختلف سوالات کے جواب آدھ ہو رہے ہیں کہ چوتھے نے چوتھا خط جو ہے وہ کھول لیا اللہ اکبر اپنا سوال پڑھ کر سنانا شروع کر دیا ایک وقت میں جو ہے ان چاروں کے سوالات کے جوابات سیدی امام آل سنت عطا فرما رہے ہیں اور ایک نے زبانی سوال کرنے شروع کر دیے امام آل سنت نے جو ہے ان کو بھی جواب آد دینا شروع کر دیا تو اندازہ کیجیے اللہ اکبر محمد حسین میرسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں ایسے حافظے کا جو ہے کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو اس طرح خطوط کو سنے ہر ایک کو جو ہے وہ جوابات بھی دے اور ہر ایک کو جو ہے اس کے سوال کے مطابق جواب بھی دے اور یہ عالم وہ تھا کہ جب ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے نقل و حرکت نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب آپ کی بیماری کے عالم میں آپ کا یہ شان ہے تو تندرستی کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر کیا عالم ہوگا آپ کا جب آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے میرے پیارے اور میچے اسلامی بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ سید امام سنت رحمت اللہ علیہ کی ذات ایک ایسا مجموعہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی پڑھا جائے آپ پر جو ہے وہ جتنی بھی تحقیق کی جائے خدا کی قسم راز کھلتے چلے جاتے ہیں کھلتے ہی چلے جاتے ہیں کھلتے ہی چلے, ہی چلے جاتے ہیں الحمدللہ اور سیدی امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ بعض نا حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیتے ہیں چنانچہ یہ ترکیب فرمائی عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت سے پہلے ایک سپارہ روز کا سن لیتے اور تیس روز میں تیس سپارے جو ہے آپ نے حفظ کر لیے تو مجھے بتائیے کیا کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے بزرگی ہے میرے پیارے بھائیو جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی الحمدللہ للہ آج آپ نے اگر مولانا منیر اتاری دامت برکات و عالیہ کا بیان سنا ہو جو کہ انہوں نے دوپہر میں زور کی نماز کے بعد Thank <laughs> you. کیا تھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دیو بندیوں کے بچپن کیسے گزرے اشرف علی تھانوی کا بچپن کیسے گزرا اور سیدی امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شانے اور کیا بزرگیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی اور اشرف علی تھانوی نے خود اپنے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں خود وہ اپنے مطلب واقعات کا راوی ہے اور انہی کی کتابوں میں جو ہے وہ ان کے یہ واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں کہ مطلب اس نے اپنے بچپن میں جو ہے وہ کیسے کیسے مطلب جو ہے وہ معاملات کیے ہیں کیا کیا اس نے ڈرامے بازیاں کی ہیں کیا کیا اس نے جو ہے وہ مطلب شیتانیاں کی ہیں اور اس کے اپنے بھی اس کے والد اس کا جو باپ تھا وہ بھی ان سے تنگ تھا اور مطلب جو ہے حالت یہ تھی کہ مطلب مولانا اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ یہ ان کی ایک کتاب ہے اشرف السوانح اس میں جو ہے اس نے خود اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہتا یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجی اشرف علی تھانے کی میں بات کر رہا ہوں حضرت کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجی کے برسات کا زمانہ تھا مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا مگر چار پہ باہر بچھتی تھیں جب برسنے لگا چار پہ اندر کر لیں جب کھل گیا باہر بچھا لیں والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا والد صاحب ہم دونوں بھائی مکان میں رہتے تھے اور تینوں کی چار پائیاں جو تھیں وہ باہر بچھی ہوئی ہوئی تھیں تو میں نے چپکے سے ایک دن کیا کہ تینوں چار کے پائے رسی سے آپس میں خوب کس کر جو ہے وہ باندھ دیے اب رات کو جو بارش ہوئی تو والد صاحب اٹھے اب جدھر سے بھی ایک چار پائی اٹھاتے تو باقی دو چار کے پائے تو ملے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری بھی گسٹنے لگ جاتی تو ظاہر ہے کہ ان کو پریشانی ہوئی اور ادھر سے اٹھاتے تو بھی ادھر کی دو جو ہیں وہ مطلب جو ہے وہ اٹھنے لگ جاتی تو اب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ میری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ پٹائی کر دی کہ یہ اشرف ہی کا کام ہوگا کہ جو اپنے باپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے پھر اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابوں میں خود جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی نے مجھ پر جو ہے وہ پیشاب کر دیا تو میرے میں بھی جذبہ آ گیا کہ میں بھی اس کے سر پر پیشاب کروں چناچے کہتا ہے ایک دن مجھے موقع مل گیا میں اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر رہا تھا کہ ہائے ہائے کیا کرتا قسمتی ایسی تھی کہ والد صاحب پہنچ گئے اب تو میں بھاگ نہیں سکتا تھا پیشاب نکل رہا تھا چنانچہ جو میری پٹائی ہوئی تو وہ ہوئی تو میرے پیارے بھائیو یہ بچپن ہے اس شیطان کا ہے اس خبیص کا شخص کا کہ جس نے یہ لکھا ہے کس زبان سے میں ادا کروں کس زبان سے وہ کلیمات ادا کروں کہ جس شیتان نے یہ لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ سلام کا خیال نماز میں آئے استخراللہ استخ فراللہ میں آگے بیان نہیں کر سکتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں تھادمی نے اپنے والد کی چار پائی کے پائے رسی سے باندھ دیے نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر دیا اور میاں الہی بخش کی مسجد کے نمازیوں کے جوتے شام پہ ڈال دیے اور اسی طرح اپنے سوتیلے مامو کی دال کی رکابی میں کتے کا پلہ ڈال دیا یہ بچپن ہے اشرف علی تھانوی کا کیا یہ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سید امام آخر سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ پڑھا ہے ہر گد نہیں ایسا ہے ہی نہیں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں عام طور پر میں اتنے رد پر بیان نہیں کیا کرتا نہ تم ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتا راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی تو یہ رسوائیاں ان کی ہوئی اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے ایک ولی کامل کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو ہم شیطان کو کیوں چھوڑیں ہم تو دین راضی اپرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یہ خبیث لوگ بھی شیطان ہیں شیطان کے خلفا ہے یہ اشرف علی تھانوی یہ شیطان کا خلیفہ ہے شیطان نے کو خلافت دی ہوئی ہے اسی طرح یہ قاسم نانو تو ہی رشید احمد گند کو ہی اور یہ قادیانیوں کا بڑا خبیص یہ سارے شیطان کے جہیں وہ خلفان ہیں جو کہ آج مسروف عمل ہیں ان کے بھی آگے چانے والے اور ان کے بھی آگے ماننے والے میرے پیارے بھائیو اور ایک سیدی مامِ آلِ سُنَّت رحمت اللہ علیہ کا بچبن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے سیرت نگاروں نے ارے اپنے تو اپنے ہیں غیر ساڑھے تین برس کی عمر ہے سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اپنے گھر سے باہر ہیں ایک رجال الغیب میں سے شخص آیا ایک رجال الغیب میں سے شخص آیا بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے عربی زبان میں سیدی امام اہل سنت سے گفتگو کر رہا ہے اور سارے تین برس کی عمر میں سیدی امام اہل سنت حالانکہ اجمی ہے لیکن فصیح اور بلیغ عربی زبان میں اس شخص کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں یہ رب پاک کی طرف سے نشانی ہے کہ امام اہل سنت مجد و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مادر زاد بلی ہیں اللہ اکبر مادر زاد بلی ہیں اور اللہ تعالی نے یہ عطا فرمائی کہ جب دنیا میں آئے تو ایسی کرامتیں لے کر آئے اور جب دنیا سے گئے ہیں تو نبی پاک لے سلام انتظار فرما رہے ہیں شامی بزرگ کو زیارت ہوئی تھی نبی پاک علیہ السلام کی سرکار فرما رہے ہیں مجھے احمد رضا کا انتظار ہے وہ شامی بزرگ جانتے نہیں تھے نبی سیدی اعلیٰ حضرت کو لیکن اس خواب کے بعد جب آپ ہند گئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سیدی امام احمد رضا خان کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابھی تو وہ وصال فرما گئے ہیں پوچھا کب تو جس وقت وصال ہوا تھا دوپہر کے وقت دو بج کر گال بن اڑتیس منٹ تھے حیال السلام, حیال کہہ رہا تھا آپ کی روح جو ہے وہ کب سے انسری سے پرواز کر گئی وصال فرما گئے تو یہ وہی وقت تھا جب ان شامی بزرگ کو اونگ آئی تھی اور نبی پاک وسلام یہ فرما رہے تھے مجھے احمد رضا کا انتظار ہے، اللہ اکبر مجھے احمد،, مجھے احمد رضا کا انتظار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو یہ ہے شان ہمارے امام کی اور یہ تھی شان ان بد بختوں کے امام کی اشرف علی تھانوی جیسے امام کی اس کو یہ اپنا بڑا بولتے ہیں اس کو یہ اپنا بڑا بناتے ہیں اس کو امیر علی سلام کہا جاتا ہے اس کو جو ہے نجانے کا کہا جاتا ہے اور اس کا بچپن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ بتائیے اس وقت روم میں شاید ابو ففٹی اسلامی بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے بچپن میں اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا ہو چلے ہم میں سے کوئی بھی ولی نہیں ہے مثال لے لے جی کوئی ولی ہو تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں ولی دیکھ لے گا کہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ تو سارے نہیں دیکھ سکتے لیکن جو ولی, جو ولی ہے نا وہ ان اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میرے ہاتھ جو ہیں اس وقت جڑے ہوئے ہیں تو ولی صاحب سے میں معافی مانگتے ہوئے چلے جی باسٹھ سائنبئی ہیں یا جتنے بھی ہیں ان تمام سے یہ ارض کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے ایسا کیا کہ اپنے مطلب آپ کے گھر پہ کھانا پکا ہو اور اٹھا کے کتے کا پلہ کھانے میں ڈال دیا ہو یا پیشاب کر دیا ہو اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے سر پر یہ کسی خبیص انسان ہی کا کام ہو سکتا ہے اور یہ خبیث جبی تو ہے جبی تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ مطلب جو ہے اس طرح کی بکواسیں کی ہیں تو اللہ تبارک وطلا شان نے جو ہے سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ شان عطا فرمائی اور عشق کی میں راج دیکھیں اللہ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو عشق مصطفیٰ جو ہے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے یہ اصول ہے عشق مصطفیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے جتنی بھی مشکلیں ہوں نفس کی رکاوٹیں ہوں شیطان کی رکاوٹیں ہوں یہ عشق ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر سوہنا دکھا راضی ہے کہ سکھ پائیے ایسی چلے بے ہمیں ایسے سکھ نہیں چاہیے کہ جس سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے ہم ان دکھوں میں راضی ہیں کہ اگر ہمارا محبوب ان دکھوں سے جو ہے ہم سے خوش ہوتا ہے سیدی امام سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نبی پاک وسلام کی شان میں فرماتے ہیں جڑ کے ذرے تیری تیزاروں سے جڑ کے ذرے تیری پاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نعلین پاک سے جو ذرے جڑ کر جو ہے وہ گر جاتے ہیں وہ سیاروں سیارے جو ہیں ان کو اپنا تاج بنا لیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام وسلام کے نالین مقدس سے جو خوش نصیب ذرات چمٹے ہوتے ہیں ان کی قسمت دیکھو اور ان کی جو ہے وہ مطلب شان دیکھو اور ان کے بھی موجے دیکھو کہ ایک صحابیاں تھیں جن کے والد یہودی تھے تو بڑی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں وہ یہودی جو تھا وہ بکواس کیا کرتا تھا اور گستاخیاں کیا کرتا تھا تو وہ صحابیاں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ اس طرح کوئی کہے اگرچہ ان کا باپ ہی ہو چنانچہ آ کر اس صحابیہ نے دعا کر دی یا رب العالمین میرے باپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کی شان میں گستاخی نہ کر سکے چنانچہ وہ اندھا ہو گیا جب بندہ ہو گیا اب کسی گلی سے گزر رہا ہوتا تو کسی کڈھے میں گر جاتا کبھی کسی دیوار سے ٹکرا جاتا کبھی کسی سے ٹکرا جاتا کبھی کہیں جو ہے وہ گر جاتا یہ حالت ہو گئی کبھی سر بھڑوا کے آ جاتا کبھی ٹانک پر چوٹ لگی ہوتی کبھی کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے یہ جب اس کی حالت ہوئی تو اب باپ تو تھا ہی تو صحاب, ان صحابیہ کو یہ بھی مطلب جو ہے یہ گوارا نہ ہوا تو ایک دن کہنے لگی کہ ابا مدینہ پاک میں ایک بہت بڑے طبیب آئے ہوئے ہیں سنا ہے ان کے پاس ایک بڑا ہی پیارا سرما ہوتا ہے تو اگر کہوں تو میں اس طبیب سے جو ہے ہائے ہائے اس طبیب سے وہ سرما لے کر آؤں تمہاری آنکھوں میں لگاؤں گی اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اس مرتے یہودی نے ظاہر اسے اور کیا چاہیے تھا کہنے لگا کہ بیٹی جلدی جلدی جا اس طبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے جا کر یہ کہو کہ خدا کے لیے ہم ہمیں وہ دے دیں تاکہ میری آنکھیں آ جائیں وہ صحابیہ کون سے طبیب تھے آپ بھی سمجھ گئے وہ تو نبی پاک علیہ السلات کے در دولت پر حاضر ہو گئی اللہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو جبرا جبرائیل کی بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کو پکار سکے اس طرح اٹھا سکے اللہ تعالی نے بھی اہل ایمان کو منع فرما دیا کہ حجروں کے باہر سے تم میرے محبوب کو مت پکارو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ قرآن کی تعلیم ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے اب وہ صحابیہ گئیں نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام آرام فرما رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں کس طرح اٹھاتی یاد رکھیں جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام جب شب میں خدمت ہوئے تو مدنی آقا مدنی مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اشتیاح فرما رہے ہیں تو کیا, کیا سوچنے لگے کہ کیا کروں الہام ہوا کل بے جبرائیل پر ہائے الہام کیا ہوا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے تلووں سے اپنے قدموں کو لگا لو اللہ اکبر اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے جو ہے وہ مت کرو اس طرح میرے محبوب کو جو ہے وہ اٹھاؤ جبرائیل کہتے ہیں کتاب الشفا میں یہ روایت موجود ہے میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا کتاب الشفا میں ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ آج تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری سرسچ میں جو ہے وہ کافور کو کیوں رکھا گیا ہے آج مجھے معلوم ہوا کہ جب میں نے نبی پاک کے مقدس اپنے کافوری ہاٹ رکھے ہیں تو اس کافور کی جب سرکار کو محسوس ہوئی تو نبی پاک علیہ سلام نے اپنی مقدس آنکھوں کو جو ہے وہ کھول لیا اور سیدھی نظر جو ہے وہ میری طرف تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اور نبی پاک علیہ السلام کے طلبوں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ ہونٹوں کو لگا لینا یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کیونکہ ہونٹ کسی بھی انسان کے اس وقت انسانی صورت میں تھے جبرائیل کسی بھی انسان کے جسم کا بالائی حصہ ہوتا ہے اور تلوے جو ہے سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے تلوے نبی پاک علیہ السلام کے تھے ہونٹ جبرائیل امین علیہ السلام کے تھے تو یہ پتہ لگ گیا کہ جہاں پر جبرائیل کا مقام ختم ہوتا ہے ہے. وہاں سے مقام مستفی کا آغاز ہوتا ہے تو جبراہیم کو بھی یہ ضرورت نہ تھی کہ نبی پاک علیہ سلا تو السلام اگر آرام فرما رہے ہیں تو آواز دے کر اٹھا سکے ان صحابیہ نے دیکھا کہ حجرے سے باہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نعلین شریف ہے باہر رکھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے اٹھایا آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا ذرا جھڑا تو جو خوش نصیب ذرات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طلبوں سے نیچے آئے تشریف لائے ان کو کسی کاغذ یا کپڑے میں لپیٹا اور سینے سے لگا کر جو ہے وہ باہر آئی جڑ کے ذرے تیری تیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے باہر آ گئیں اور آ کر جو ہے اپنے والد یہودی باپ سے کہا کہ باپ میں اس طبیب کا سرما لے کر آ گئی ہوں اپنی آنکھوں سے لگا لے اللہ شفا دینے والا ہے اب نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کے مقدس شریف شریفین سے اس جو ہے مطلب خاک کو نسبت ہے خاک کو نسبت ہے آقا کے نالین سے وہ خاک جب اس یہودی نے اپنی آنکھوں پر لگائی اللہ تعالی نے شپا کا فرما دی, دیکھنے لگا ہر طرف نظر کر رہا ہے بڑا خوش ہوا صحابیا کہنے لگیں کہ ابا جن جن جو ہے نبی کو تو برا بلا کہا کرتا تھا جن کی شان میں تو گستاخیا کیا کرتا تھا ان کے نالین سے لگے ہوئے جو ہے یہ خاک کا یہ موجزہ ہے تو اس نالین کا کیا عالم ہوگا مستفیٰ کریم کی ذات کا کیا درجہ ہوگا لیکن وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر اس نبی کے مقدس نالین کی یہ خاک ہے تو میں اپنی آنکھوں پہ نہیں لگاؤں گا روایت میں آیا خنجر لیا اور اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا لیکن دوبارہ آنکھیں پھر روشن ہو گئی متعدد پر ایسا کیا پھر آنکھیں روشن ہو جاتی حتہ کہ غیر سے یہ آواز آئی کہ اے میرے بندے جن آنکھوں میں ہمارے محبوب کے نالین کی خاک چلی جائے ہم ان آنکھوں کو عمدہ نہیں کر سکتے جب یہ آواز آئی تو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اندازہ لگائیے کہ اس کے مستفا کا عالم کیا تھا سید امام علیہ سنت کا دل میں یہ تمنا ہے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے اور جا کر پڑھ رہے ہے وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور چشمہ سر سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ سلاط وسلام کی زیارت کر لی ہے چنانچہ سرکار سلاط وسلام کے بارے میں جو ہے سید امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں ہر پھول کے ساتھ خار ہوتے ہیں ہر پھول کے ساتھ ہے یاد رکھے کانٹے ہوتے ہیں لیکن سرکار ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کانٹا نہیں ہے آپ جب بھی شمع جلائیں داں آئے گا سرکار ایسی شما ہے کہ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بہ خدا, خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفت مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہوں نکو منکوئی کی بھی ہے آرزو مگر اے مدینے کی آرزو جسے جاہے تو وہ سوانے دو وہ سما نہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان یہ مکاں ہے جس کا وہ دا ہے جس کا مکان نہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی ہے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈیر کہا نہیں کرو مدھے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار آئے نہ نہیں جبریلی امین علیہ سلام حاضر خدمت ہیں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے آپ جیسا حسین مجھے کہیں نظر نہیں آیا آپ جیسی شان و شوکت والا آپ جیسے حسن و جمال والا جو ہے مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا ہے امین جب علیہ السلام نے جو ہے یہ آ کر عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلات وسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سید امام علیہ سنت کو وجد آ گیا فرماتے ہیں کہ فرمایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھاد ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدی امام اہل سنت مجد و ملت رحمت اللہ علیہ کا کلام ایک ایک شیر قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے میں آپ تمام بھائیوں کو انتہائی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ شرکیا شیر کسی بد بخت سے سنیں کہ جس کی نسبت سید امام اہل سنت کی طرف کی ہو تو یہ سید امام اہل سنت کی طرف بہتان ہے کیونکہ ان بے غیرتوں نے سید امام اہل سنت کے کلام چند شرکیا کلام کو بھی امام اہل سنت کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا ہے جن کی شان آپ کل سے سماج فرما رہے ہیں کیا ایسا عاشق رسول کیا شرک کر سکتا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہر گز نہیں ہر گز نہیں میرے پیارے اور میچھے اسلامی بھائیوں نبی پاک وسلام جو ہے ان کی حسن کا عالم سرکار کی تعریف نبی پاک علیہ السلام کی توثیق اور آقا کیا دیدار متعدد مرتبہ کرنا یہ سیدی امام اہل سنت کا جو ہے یہ جو ہے الحمد ان کی یہ شان ہے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت سعید الخبریری فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول سیدنا ابو تو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا آج میرے سوا دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہونے والا کوئی بھی شخص روئے زمین پر موجود نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے جو ہے وہ زیارت جو ہے وہی وہ ہے اور حضرت ابو اسحاق ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی ایک خاتون کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مائیت میں حج واپسی پر انہوں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور حسن و جمال بیان کیا تو ابو صحاق حمدانی کہتے ہیں مجھے تو کسی مخصوص شہر کے ساتھ تشبیح دے کر بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو فرمانے لگی آپ چودہ کے چاند کی طرح ہیں میں نے ان سے پہلے اور بعد ان کی مثل جو ہے وہ نہیں دیکھا یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں جو جس کی شان ہے اس کے مطابق وہ نبی پاک علیہ السلام کی حسن کو اور آقا کی شان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے ورنہ چاند جو ہے اس کی مثال دینا چاند سے تشبیح ہی دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشریح ہی دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند پر ہیں چھائیاں سرکار کا چہرہ صاف ہے ارے چاند پر تو چھائیاں ہیں نبی پاک علیہ السلات وسلام کے مقدس چہرے پر چھائیاں کب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا پرتاؤ جب کسی دیوار پر پڑتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو اپنے سرابطے کو جو ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اللہ اکبر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو ہند بن ابی حالا سے پوچھا مجھے بھی آپ کے شمائل و, و فضائل بیان فرمائیں تاکہ میں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ذات اقدس سے مزید تعلق قائم کروں اور حضرت ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے میرا تعلق آپ سے پختہ ہو جائے اور میں آپ کو ذہن و خیال میں بسال ہوں نبی پاک پاگل سلاۃ و سلام سے جو وہ الحمد للہ جو ہے اس طرح جو ہے ان صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور دیگر جو ہے وہ الحمد اہل اشاق جو تھے ان کا جو اس سے ہے وہ سلسلہ ہوا کرتا تھا میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شمع رسالت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی محبت جو ہے جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے از سر نو جو ہے وہ جو ہے وہ روشن کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چاہت جو کہ مسلمانوں کے نے اپنے دلوں سے کم کر دی ہے مختلف فرقوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے ہر فرقہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے مختلف پہلوؤں کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کرتا ہے استغفر فیر اللہ استغفر اللہ تو سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اپنے جہاں مطلب فتح کے ذریعے قطب نویسی کے ذریعے تصنیفات کے ذریعے تعلیفات کے ذریعے اپنی تقاریر کے ذریعے اور ہر لحاظ سے ہر شعبے کے لحاظ سے جو ہے وہ مطلب قابش فرمائیں اسی طرح سیدی سنت نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ جو ہے وہ پیدا کی ہے سناچے خود فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ رہبر کی رہ میں گر حاجت ہو نقش قدم حضرت حسان بس ہے تو بہت کم شورہ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان و قلم کو صرف تذکرہ پاک صاحب لولاخ صلی اللہ تعالی وسلم تک محدود رکھا ہو اور کبھی کسی اہل ثروت۔ وہ منصب کی مداحی نہ کی ہو یہ امتیاز خاص بھی صرف سید امام علیہ سنت کا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی دنیاوی جاہ و حشمت والے کی طرف جو ہے وہ اس طرح ان کی تعریف نہیں کی نہ ان کے لیے اشعار لکھے ہیں اور ان سے متعلق یہ واقعہ پہلے بھی میں نے ارض کیا تھا کہ ایک نان پارا نام کا ایک نواب تھا جس نے سید امام علیہ سنت کو پیغام بھجوایا تھا یا خود آ کر درخواست کی ہوگی کہ میرے لیے بھی کوئی کلام لکھ دیجئے جیسے کہ بڑے بڑے شوراج ہے بادشاہوں کی تعریف کر دیتے ہیں تو سید سنت رحمت اللہ علیہ کو غیرت آ گئی فرماتے ہیں کرو مد ہے اہل دول رضا دول کہتے ہیں دولت مند لوگوں کو دولت کی یہ جمع ہے اہل دبل دولت مند لوگ کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں بھی بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نان, نہیں. نان پارا نام تھا اس کے نام کو آلہ حضرت نے الٹا کر دیا میرا دین پارا نہ نہیں کل تیری تعریف ہو گئی تو یاد رکھیں قدرت کلام کے آئینے میں دیکھیے قدرت کلام کے آئینے میں دیکھیے تو یہاں بھی سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اپنی انفرادی شان لیے ہوئے نظر آئیں گے ایک بار آپ سے درخواست کی گئی کہ ایک ایسی نعت لکھیں جس میں عربی فارسی اردو ہندی زبانوں کے الفاظ شامل ہوں آپ نے فی البدی دس اشعار پر مشتمل ایک نعت کہہ دی لم لمجاتی نذیر نظر ان مثلی تو نشد پیدا جانا جگ راج کتاج تاج رے سر سو ہے تجھ کو دو دوسرا جانا چار زبانوں میں سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کیے ہائے ہائے یہ ناز شریف ہے میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں اس زمن میں ان کی ایک خالص اردو ناد کے یہ چند اشعار بھی آپ سنے جن میں الفاظ کی نشست و برخاست خیالات کا اتہار چڑھاؤ لہجے کی گلاوٹ طرز ادا کی دلکشی کوافی کی شگفتگی اور سوتی حسن سے رنگ و نور کا سامانے ہزار لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مکان تمہارے لیے آپ وزن دیکھیں اس ناز شریف کا خدای قسم وزن کیا ہے زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی و وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لا لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھنی ازل کی نہا تمہارے لیے جنا میں چمن می سمن میں سمن سمن میں میں دلہن سدا مہن پہ ایسی منن یہ تمہارے لیے خدا کی قسم پوری ناتا پڑ لے ایک ہی وزن میں جو ہے آپ کو سید امام سنمت رحمت اللہ کا ہر کلام جو ہے وہ نظر آئے گا آپ نے اپنے اہد کے تمام مروجہ سوہن میں تباہ آزمائی فرمائی لیکن ہر جگہ اپنی انفرادیت کا نقش ہے اللہ اکبر پائیدار چھوڑا ہے اور جو ہے پھر آج بھی فرماتے رہے ہیں یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واسی سے شاہ خدا مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم اس میں کوئی شاعرانہ تعلہ یا جذبہ احساس برتری نہیں ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جس عشق وارفتگی اور جذب و سرمستی کا مظاہرہ فرمایا ہے دنیائے شعر و سخن میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے آپ کا ناتیائے دیوان جو ہدائی کے بخش کے دو حصوں میں ہر جگہ دستیاب ہے اس کا ایک ایک شعر اور شعر کا ہر ہر لفظ ہے وہ عشق رسول کی پاکیزہ خوشبوؤں سے معطر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور عقیدت و اخلاص کا آئینہ دار ہے واقعہ یہ ہے کہ سیدی امام اہل سنت جو ہے بے پایا عشق رسول اور فنا رسول ہونے کی شہادت جو ہے یہ تو دشمنوں میں نہیں دی ہے دشمنوں نے بھی دی ہے اور یہ قبولیت و لطف سخن اس لیے حاصل ہوا کہ آپ کا قال حال تھا جو آپ فرماتے تھے اشعار میں وہی آپ کا حال تھا یہ بناوٹ نہیں تھی معاذ اللہ غلط بیانیاں نہیں تھیں جو سیدی امام اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے تو یہ جو کال یعنی جو کہتے وہی آپ کا حال تھا اور حال کال تھا ہائے ہائے آپ کا ظاہر باطن تھا اور باطن جو ہے وہ ظاہر تھا از دل خیز و در دل رزنی کیفیت سے سارا کلام نظر آتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں خود فرماتے ہیں کیا وار ہے اس کلام میں اور سلے کی پرفا کیا ہے آکا کی بارگاہ میں کیا اندازے دل روبائی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے اللہ اکبر آپ اشعار کو دیکھیں اندازے بیان کو دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں انداز چناؤ دیکھیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا لا میں نے نہیں یعنی آقا کی بارگاہ میں نہیں نہیں ہے جو آتا ہے اتا فرما دیتے ہیں نہیں کسی کو نہیں فرماتے ہائے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لب وا آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جو لیا اللہ اکبر لب ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جو للیا کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے اس گدی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج داہر پھرتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہاد یہ ہیں دربے بہادیے ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی اس شہن شاہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہے بے کس پنا سے انہوں نے جو مانگا اعلی حضرت کو ملا جو تمنا کی وہ سرکار نے پوری فرمائی صرف یہاں پر ایک دو واقعات آپ بھائیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں ایک مرتبہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ اپنے مکان کے آگے شارہ عام پر کھڑے ہیں اور ایک بلوری فانوز ہاتھ میں ہے اسے روشن کرنا جو ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن دو شخص دائیں بائیں جو ہیں وہ کھڑے ہیں پھونک مار کر بجا دیتے ہیں اتنے میں سید المرسلین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ دونوں مخالف فورا غائب ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک بالشت سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اور یہ کمال جو ہے اور بکمال رحمت فرمایا فرمایا پھونک مار اللہ روشن کر دے گا سید امام اہل سنت پھونکا سارا فانوس روشن ہو گیا یہ تجلی القین سیدی امام علیہ سنت کی کتاب ہے جس میں یہ خود آپ نے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے اور دوسرا واقعہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی جو ہے وہ زیارت تمنا لیے معاذہ شریف کے سامنے ہیں اور پھر وہی نعتیہ غزل پیش کی تھی وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں حقیقت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جس کسی نے دل کی گہرائیوں سے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی بھی جو ہے وہ محروم نہیں رہا ہے سید امام س رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ کو یہ سعادت عزما اس لیے حاصل ہوئی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان کی محبت میں خلوص مجسم تھے بظاہر آپ کا جسم ہند میں لیکن روح ہائے بظاہر جسم جو ہے وہ ہند میں تھا لیکن روح گنبد خزرہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں چلتی پھرتی جو ہے وہ نظر آتی آپ کے نالا نیم شبی میں جو سوز و گداس اور راہ صبح گاہی میں جو, جو جوش ازتراب تھا وہ بالآخر آخر رنگ لے ہی آیا اور آپ کا یہ جذبہ عشق صرف سرکارے والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی تک محدود نہیں بلکہ جلوہ گاہ محبوب مدینہ طیبہ کی زرے ذرے اور چپے چپے سے آپ کو بے پایا جو ہے وہ عشق رہا ہے اس دربار قدس کے پھول تو پھول کانٹو دیوی آپ اپنے سینے سے لگایا ہے وہاں کے ہر درو دیوار گنبد اور مینار مرغزار کوزار اور ریگزار و رہ گزار کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے چشم و دل سے لگایا ہے پھر اس کے حسین جلووں کو سید امام سنت مجد ملت پروانہ رسالت سیدی امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں سمیٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر گویا کے دیار سے محبت کرنا صاحب دیار کی وجہ سے ہے میرے پیارے بھائیو چند اشار یہاں میں ہدائی کے بخش سے آپ کو سناتا چلوں موضوع جب کلام سیدی امام حال سنت چل ہی پڑا ہے تو آپ اندازہ کی دیئے کیا اشتہار استعمال فرمائے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا یعنی مطلب جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں عرض کر رہا اور یاد رکھیں میری نہ کوئی اوقات ہے اور نہ یہ میری کوئی سمجھ ہے اس لح فرما دیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں کہ اگر پھول یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کبھی بھی خزانہ آئے آئے آئے سیدی اعلی حضرت فرما رہے ہیں اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا کہ اگر یہ پھول چاہتے ہیں کہ ہم پر کبھی خزانہ آئے اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا کنارے خارے مدینہ دمیدہ ہونا تھا تو مدینہ پاک کے خاروں کے دامن میں جو ہے ان پھولوں کو اگنا تھا اگر وہ مدینہ پاک کے کانٹوں کے دامن میں اگتے تو ایسے پھولوں پر کبھی بھی خزاں کا موسم نہیں آ سکتا ان پر کبھی بھی موسم خزاں جو ہے وہ نہیں آ سکتا اے خار تیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یو دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں کیا مدینے سے سب کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بونی بینی بینی پیاری پیاری واہ ہائبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہریں شفاقت نگر کی ہے اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر تھی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری کیاری واہ واہ چرچے ہوتے ہیں یہ کھلائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیا بہانے عرب مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ہامین اللہ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش کے سیدی امام سنت عظیم المرتب عظیم المرتبت پروانہ رسالت مجھدید دینوں ملت سید امام عل سنت رحمت اللہ علیہ اور امیر سنت دعوت اسلامی امیر سنت حضرت علامہ سید الاولیاء محمد برکات کے عشق کا صدقہ مل جائے ایک جھلک ہی مل جائے ہائے ہائے اللہ اکبر یاد رکھے میرے پیارے بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ناز شریف ہے جس کا آخری لفظ اس کو ردیف کہتے ہیں پھول مطلب جو ہے مطلب اس کو چنا ہے سولہ اشار پر مشتمل ہے ہر شیر میں پھول کو ایک نئے معنی نئے طرز اور نئے انداز میں پیش کیا ہے اور شاعروں نے بھی پھول کو جتنے معنوں میں استعمال کیا ہوگا وہ سب یکجا طور پر اس گلدستہ نات میں مل بھی جائیں تمام اشعار کو نقل کرنا بیان کرنا ممکن نہیں صرف میں تین چار اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام عال سنت کا ذہن اور عشق دیکھیے کہ آپ کسی شاعر کے شعر کو پڑھ لیں نے شاعر نے بلے وہ مجازی مطلب شاعری کرتا ہو مجازی عشق و محبت کے قصے بیان کرتا ہو اپنے محبوب کے دو ایک یا تین سے زیادہ او صاف اپنے ایک شیر میں بیان نہیں کیے امام علیہ سنت نے جو ہے اس شیر میں نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ چار خصوصیات اور چار جو ہے وہ تعریفیں کی ہیں دیکھیں سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول یہ ایک ہو گیا سر تاب قدم سر سے لے کر قدم تک سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول ایک مصرے میں چار خوبیاں ہیں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ہاں اللہ تعالی جو ہے سیدی امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کے مزار پور انوار پر جو ہے کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے میرے پیارے اسلام بھائیو حقیقتاً اگر سید امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جائے تو کئی دن نہیں کئی مہینے نہیں کئی ماہ لگ جائے لیکن اس علوم کے سمندر بحر العلوم کی ذات کو ہم پھر بھی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کو جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ اللہ تعبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے حال سے واقف ہے بے شک بلا شک و شبا وہ علیم ہے وہ خبیر ہے تو رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آکاش خلوص مل جاتا مجھ گناگار کو بھی اخلاص کی جو ہے وہ اخلاص نصیب ہو جاتا اور اے کاش کہ اگر اللہ کے اس ولی کامل کا یہ ذکر رب کی بارشہ میں قبول ہو جائے میرے جیسے گناگار بھی بخشے جائیں تو اللہ کی رحمت سے جو ہے کوئی بھائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر کرم فرمائے گناگار کی بھی مغفرت ہو جائے ہم سب کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے جہاں کی خاک روبی نے چمن آراک کیا تجھ کو سبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے اب چونکہ دس بج کر پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور مجھ گناہگار کی وجہ سے اگر سیدی استاد العلماء کی بلا مفتی محمد عباس رضی صاحب دامد القاتم عالیہ تقریر فرمائیں اور مطلب جو ہے انتظار فرمائیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے چنانچہ میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں اگرچہ کئی موضوعات اور واقعات جو ہیں وہ ذہن میں تھے کہ امام علیہ سنت رحمتہ اللہ علیہ کے جو ہے انشاءاللہ بیان کرنے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انشاءاللہ سیدی استاد العلماء قبلہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب دامت برکات عالیہ بیان فرمائیں گے ان کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مطلب اس طرح کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو ہم بغور ادب و احترام سے سنیں اس وقت کے بہت بڑے عالم کا یہ بیان ہوگا بہت بڑے مطلب جو ہے ایک عاشق رسول کا بیان ہوگا اور ذکر عاشق ماہر رسالت ہوگا سید امام عہل سنت کا کے موقع موضوع انشاءاللہ ہوگا اور ساتھ ہی بڑا فکری انشاء اللہ تبارک وطہ بیان ہوگا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا بھی شان سید امام علیہ سنت کی بیان کر لیں یہ ایک الگ اور طبق حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ سید امام عال سنت کی سیرت کو بھی مطلب اڈاپٹ کریں آپ کے نقش قدم پر بھی چلیں تبھی ہم صحیح معنوں میں رضوی بھی ہیں سبھی ہی ہم صحیح معنوں میں ان کی تعلیمات پر چل کر انہوں نے جو ساری زندگی دین کی خدمات کی ہیں تو ان کی خدمات کو اپنی سینوں میں بسا کر اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں حاضری دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے پیارے اور میٹھے مدنی ماحول سے ہر دم وابستگی کی اختیار کرنے کی شہادت عطا فرمائے الحمد یہاں باب المدینہ کراچی میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں بعد نماز مغرب فیضان مدینہ میں اور اس کے علاوہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں جن جن ممالک میں ہیں اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں جتیمات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے قافلے ہوتے ہیں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان سے آپ تعاون کر کے نیکی کی دعوت عام کریں انفرادی کوشش کریں اللہ تبارک وط شانہو ہم سب کو جو ہے جو ہے مطلب جو ہے وہ اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم سیدی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر جو ہے وہ چلنے کی جو ہے وہ سعادت عزمہ نصیب فرمائے اور آپ کی خون پسینے کی یہ جو دعوت اسلامی تحریک ہے اس پرفتن دور میں امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے تو ان پر بھی ہمیں جو ہے کما حق ہُ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدی امام اہل سنت کی محبت کیا ہے یہ بتانے والے ہمیں الحمد للہ امیر علیہ سنت ہیں حقیقت ہے ورنہ نہیں معلوم تھا اس زمانے کو کہ امام احمد رضا کون تھے یہ اللہ تعالی نے انہی کی ذات سے یہ کام لیا ہے رب پاک ان کے فیوز و برکات سے دو عالم کو جگمگائے اور زیادہ سے زیادہ حضرت صاحب کے چاہنے والوں کو آپ کے مریدین کو اور دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائیوں کو امیر عال سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دن رات ایک کر کے دین کا کام کرنے کی مدنی قافلوں میں جانے کی مدنی انعامات میں جانے کی جو ہے وہ توفیق رفیق عطا فرمائے آمین سما آمین جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ہے جس نے تجھ کو متن کرن دیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہم دیک مانگ میں کوا آستا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن آ کرم بنایا ندی تمہیں کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے ہدارا تجھے حمد ہے ہدارا تم ہاکی میں بڑا تم نکاسی میں اتار تم ہا کڑایا تم کا سی